باب نمبر آداب تہارت اور اس کے مقدمات و مبادیات باری تعالیٰ نے اصحاب صفحہ کی تعریف میں فرمایا ہے فی يحب المۃرین پارہ نمبر گیارہ سورہ توبہ ان میں وہ مرد ہیں جو پاک ہونے کو دوست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو بے وضو ہونے یا ناپاک ہونے کی صورت میں اپنی نجاستوں کو پانی سے دور کرتے ہیں جناب کلبی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نجاست دور کرنے سے مراد پانی سے مقدوں کا دھونا ہے شیخ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے اور جنابت کی حالت میں رات کو نہیں سوتے تھے جب آیتیں مذکورہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو تمہاری تعریف کی ہے وہ کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی رفع حاجت کرے تو وہ تین پتھروں سے استنجا یعنی پاکی کرے ابتدا میں استنجا کا یہی طریقہ تھا تو یہاں تک کہ اہل قبا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کسی شخص نے جناب سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ہر چیز سکھا دی ہے یہاں تک کہ رفاع حاجت کے آداب بھی سکھائے سکھائے دیئے ہیں سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے ہاں انہوں نے حکم دیا ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت ہم قبلہ رخ نہ ہوں سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں جب کوئی استنجا کرے تو تین پتھروں سے کم نہ لے اور حکم دیا کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کریں کریں. حضرت ابو رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے بمنزلہ تمہارے باپ کے ہوں تم کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی رفع حاجت کے لیے جائے تو وہ قبلہ رخ نہ بیٹھے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کرے اور نہ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پتھر یعنی ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم دیا اور گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا فرائض استنجا استنجا میں دو باتیں فرض ہیں ناپاکی کا دور کرنا اور ناپاکی دور کرنے والی چیز کا پاک ہونا یعنی وہ لید یا کوئی اور کوئی دوسری گندگی نہ ہو جب پاک کرنے والی چیز استعمال کی جا رہی ہو تو اس کا دوبارہ استعمال نہ ہو یعنی وہ پہلے استعمال نہ کی جا چکی ہو کسی مردے یعنی مردار کی ہڈی نہ ہو استنجا میں ڈھیلے کے طاق عدد ہوں یعنی تین پانچ یا سات پتھروں یا ڈھیلوں کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال سنت ہے جب مذکورہ بالا آیات کا نزول ہوا تھا تو ان لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا گیا کہ تم طہارت کس طرح کرتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈھیلوں کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا سنت ہے اسی طرح استنجا کے بعد مٹی سے ہاتھ رگڑنا یعنی صاف کرنا بھی سنت ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ جب استنجا کرنے والا صحرا میں ہو اور وہاں کی زمین اور مٹی پاک ہو استنجا کیسے کیا جائے استنجا کرتے وقت پہلے بائیں ہاتھ میں ڈھیلا پکڑے اور اس کو نجاست سے آلودہ ہونے سے پہلے مقد کے منہ پر رکھ دے اور اس کے اور اس کے اور اس کے طریقے پر اس ڈھیلے کو گزارے تاکہ نجاست ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو اور اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھے کہ مخرج کے آخری حصے تک پہنچ جائے جب دوسرا ڈھیلا لے اور مقد کے آخری حصے سے لے کر اس کو ابتدائی حصے تک مس کرتا ہوا لائے اس کے بعد تیسرا ڈھیلا لے اور اس کو مقع پر کناروں پر کے کناروں پر چاروں طرف پھیرائے تاکہ اطراف میں نجاست باقی نہ رہے اگر تکونے ڈھیلے یا پتھر سے بھی استنجا کیا جائے تو بھی درست ہے پیشاب سے فراغت کے بعد استنجا اس طرح کرے کہ اپنے ذکر کو ہتھنا تک تین بار کھینچے لیکن آہستہ آہستہ کہ اگر پیشاب کا کوئی قطرہ اندر باقی ہو تو وہ بھی باہر آ جائے پھر تین بار ذکر کو ہلائے تاکہ اور پیشاب کا استنجا کرنے میں احتیاط سے کام لے اس کی صورت یہ ہے کہ ذکر کو جھاڑنے سے پہلے تین بار کھنکھارے یعنی گلا صاف کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ حلق سے عضو تک رگیں گئی۔ گئی ہوئی ہیں کھنکارنے سے رگیں جنبش کرتی ہیں اور بول جو کچھ پیشاب کی نالی میں رہ جاتا ہے وہ اس جھٹکے اور جنبش سے نکل آتا ہے اس وقت اگر چند قدم ٹہلے اور چلے اور میں بیشی کرے تو جائز ہے کہ چلنے اور کھنکھارنے میں قطعی طور پر بقیہ قطرات باہر نکل آتے ہیں لیکن حدود علم کو مد ملحوظ رکھے اور وسوسوں سے شیطان کو دخول کا موقع نہ دے یعنی نفسانی خیالات کو اس وقت دل میں جگہ نہ دے کہ وہ وقت کو ضائع کرے پھر تین بار یا تین بار سے زیادہ عضو مخصوص کی مالش کرے تاکہ طریقہ اثر جاتا رہے بعض صوفیہ نے ذکر کو دودھ والے پستان سے تشبی دی ہے اور کہا ہے کہ جس طرح دودھ والے پستان سے کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے اسی طرح ذکر بھی ہمیشہ نمی یا بول کی موجود رہتی ہے بہرحال اس کے لیے مناسب حد طاق رکھی جائے ذکر کا مسابی پاک مٹی یا پاک ڈھیلے سے ہوتا ہے اگر اوزو مخصوص کے چھوٹے ہونے کے سبب سے ڈھیلا پکڑنے کی ضرورت ہو تو ڈھیلا دہینے ہاتھ میں لے لے ذکر کو بائیں ہاتھ سے لے کر اس پر رگڑے لیکن خیال رہے کہ جنبش بائیں ہاتھ کو ہو دہینے ہاتھ کو نہ ہو تاکہ دہینے ہاتھ سے استنجا کرنے کا اطلاق نہ ہو سکے ڈھیلے کے استنجا سے فراغت کے بعد پانی سے استنجا کرنا چاہیے تو جگہ بدل لینا چاہیے ڈھیلے یا پتھر سے استنجا اس وقت تک کرتا رہے کہ ہتھنا کے سرے پر پیشاب کے قطروں کا پھیلاؤ ختم ہو جائے بہرحال پیشاب کے سلسلے میں تہارت کا خیال نہ رکھنے پر سخت وعید ہے جس اس حدیث میں موجود ہے جو حضرت ابن عباس ردی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر پر سے گزرے تو فرمایا کن دونوں پر عذاب کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ایک شخص تو پیشاب کے بعد اچھی طرح استنجا نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص سخن چینی یعنی لگائی بجھائی کیا کرتا تھا پھر آپ نے ایک تر و تازہ شاخ کی چھڑی طلب فرمائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں کی مٹی میں گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں خشک نہ ہوں. اس وقت تک شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم حاجت کا ارادہ فرما دے تو آپ اتنی دور چلے جاتے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور ہم لوگوں سے کافی دور نکل گئے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزائے حاجت کے اس طرح نزول فرماتے تھے جیسے کوئی شخص گھر میں آتا ہو اس وقت آپ کسی دیوار ٹیلے یا پتھروں کی اوٹ میں ہو جاتے تھے دامن سے اوٹ کرنا چاہیے اس موقع پر آدمی کو جنگل میں اپنے کجاوے سے پردہ کر لینا چاہیے یا اپنے دامن سے اوٹ کر لے یہ کہ کپڑے پر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو پیشاب ہمیشہ نرم زمین پر یا ڈھالان پر کرنا چاہیے کہ یہ مستحب ہے حضرت ابو موسا شریر دلان سے منقول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی بس آپ ایک دیوار کی جڑ میں نرم زمین دیکھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے پیشاب سے فراغت حاصل کی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ نرم زمین یا ڈھلوان جگہ تلاش کرے اس وقت مناسب یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے اور نہ سورج یا چاند کے سامنے منہ ہو البتہ مکان میں قبلہ رو بیٹھنا مکروح نہیں ہے اولا اور بہتر یہ ہے کہ اس سے گریز کرے بعض وہ کہا کے نزدیک یہ مکروح ہے جب تک زمین قریب نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اپنے کپڑے کو اٹھائے اور نہ سمیٹے نہ ہوا کے رخ پر بیٹھے کہ چھینٹ پڑنے کا احتمال ہے کسی شخص نے ایک صحابی سے جو بدوی تھے جھگڑا کرتے وقت کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم کو قضاء حاجت کا بھی ڈھنگ نہیں آتا انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے باپ کی قسم میں اس معاملے میں خوب ہوشیار ہوں اور خوب اچھی طرح اس کے طریقے کو جانتا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ ذرا بیان تو کرو تو انہوں نے کہا کہ اس وقت انسان سے دور رہو ڈھیلے تیار رکھو گھاس کی طرف منہ اور ہوا کی کہ رخ کی طرف پیٹ کرو حرن کی طرح اکڑوں بیٹھو سرین کو اونچا کرو اور شتر مرخ کی طرح جل قضاء حاجد سے فارغ ہو جاؤ اور استنجہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد طہر قلبی من الریائی و فرجی من الفواحش اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود بھیج اور ریا سے میرے دل کو پاک فرما دے اور فواحش سے میری شرح گرم کو محفوظ فرما عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی غسل خانے میں پیشاب کرے عام وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں اور ابن مبارک کا قول ہے کہ اگر غسل خانے میں پانی جاری ہو تو وہاں پیشاب کر سکتا ہے جب بیت الخلاء ہو تو اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے بایاں پاؤں رکھے اور اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے بسم اللہ اعود بلّہ من الخب وال بائت. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ پلیدی اور پلی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے ساتھ پلیدی اور پلی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں ہمارے شیخ شیخ الاسلام ابو نجیب سہروردی وردی اللہ علیہ نے ب واسطۂ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ حشوش مختصرہ ہیں تو جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو اس کو کہنا چاہیے اعود بلّہ من تھی اور چاہیے کہ خرما کے درختوں کے جھنڈ سے آڑ کرے یعنی ان کی اوٹ میں بیٹھے پہلے لوگ انہی حش کی اوٹ میں قضاء حاجت کرتے تھے اس وقت گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے اور محتضرہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں شیطان آتے ہیں چاہیے رفع حاجت کے لیے بیٹھتے وقت بائیں پاؤں کے بل بیٹھے اور ہاتھ سے کچھ شغل نہ کرے نہ بیت الخلاء کی زمین یا دیواروں پر لکیریں کھینچے اور اپنی شرمگاہ کو بار بار نہ دیکھے البتہ ضرورتاً دیکھ سکتا ہے اور اس وقت گفتگو کرنا اور نہ اس وقت گفتگو کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو شخص قضاء حاجت کے لیے اس حالت میں نہ نکلیں کہ اپنی شرمگاہیں کھولے ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے الحمد للہ اللذی اذهب عنی ما <ينفعنی> اس رب جلیل کا شکر ہے جس نے اذیت پہنچانے والی چیز کو مجھ سے دور کیا اور جو چیز مجھے فائدہ دیتی ہے اس پر مجھے باقی اور قائم رکھا رفع حاجت کو جب جائے تو اپنے ساتھ سونے کی کوئی چیز جس پر اللہ کا نام کندہ ہو مثلا انگوٹھی وغیرہ نہ لے جائے اور نہ برہنا سر رفع حاجت کو جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے شرماؤ کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو اپنے رب جلیل سے شرما کر اپنی پیٹھ جھکا لیتا ہوں اپنا سر ڈھک لیتا ہوں